29 مئی بروس پیر دو ہزار چھ ربیوسانی چودہ سو ستائیس ہجری سار والے دو سال بعد آئے کان پر چاہ رہے ہیں گھر پڑھائی وغیرہ کیا ضرور سر پڑتا ہے ساتھی اللہ مسئلہ نحم اللہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم آدمی جس بات کو بار بار کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا مناسبت ہو جاتی ہے اور وہ او چیز اس کی عادت بن جاتی ہے وہ خاک اتنی خراب چیز کیوں نہ ہو اس میں انسان کو لطف آنے لگتا ہے عام سات نسوار تباسو کی ہے سگریٹ کی ہے اچھی چیزیں تو نہیں ہے لیکن نسواری سے نسوار کی بات پوچھو سگریٹ سے اس کو کتنی کشش ہے یہ لکی مروز کے بولے نجان صاحب ہے نا یہ بتایا کرتے تھے کہ جیل میں انگریزوں کے زمانے میں بہت شدید سختی ہوتی ہے نہ کیجی کے پاس پیسے چھوڑے جاتے تھے نہ نصفار چھوڑے جاتے آپ بتائیں تو پٹھان آدمی قدر کرنا اس کے دینا خان ہے لیکن اس میں لیرنسا تلاش جا رہا تھا جاوید سر اس پہ ریفارم اس میں آئی میں میں نے کہا کہ کیا اہمیت ہے کیا ریفارم باڈی وغیرہ کی سب اہمیت بتائی میں نے کہا خاص کیا کہ اہمیت آپ کو بتاؤ آپ حیران رہیں گے کہ ڈیرنس وید خان کی جیل میں قیدیوں نے مش کی ہوئی تھی اس جگہ پر روپیہ رکھنے کی کو کھولے سارا جب تک ڈاکٹر آ کر بندر معائنہ نہ کرے ڈاکٹر کوئی نہیں پڑھ میں نے کہا وہ روپے کی بش کس تھی کی اسے بتائے نا میں کھانا پینا کو ملتا تھا وہ کس دیے تھی سارے پچاس نومر لڑکے حیران ہو گئے کیا پتنی کس چیزیں میں نے کہا کمار سے پٹھان کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ نسوار کے لیے رکھتے تھے اور اس طرح تھا کہ جب کوئی آدمی نسخوار لے آتا تھا دوسرا آدمی ان کو کہتا تھا جب تم منہ میں رکھ لو نا وہ جب پھینکنے لگو تو پھینکو نہیں پھر مجھے دینا دوسرا آج بھی لے کر منہ میں رکھنا تھا اور وہ پھینک رکھے تو تیسرا بھی لے کر منہ میں رکھنا تھا سر یہ کر رہا تھا کہ عادت جس چیز کی عادت ہے اس انسان کو لطفا رہا ہے اور ترکی عادت بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے افیون چھوڑنے میں فوراً چھوڑ دے آدمی تو خونی دست لگتے ہیں اور آدمی برباد اگر علاج کرنے والے کے پاس نہ پہنچا تو آدمی کی موت ہو سکتی ہے اس لیے افیون کا ترک کرانا خط لکھ سے تدریجی ہے فوری نہیں ہے مولانا شیرت گنگوی جی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی تفصیل گزرے یاد کو دیکھے نو میدان شاملی کے میدان میں دس بدس کے ساتھ جن کی اور فکا کو دیکھے تو اس وقت دنیا اسلام میں ہاتھ پار فکا ایم کی اگر کوئی کتاب ہے تو زبردست منافع ہے گنگوی رحمتہ اللہ علیہ کی تفصیل تھی وہ ہی ہے پر مناسب میں نے پڑی ہوئی تھی اور آج میں ہم تھے مکہ مکرما میں تو ایسے مختیار سے مفتی پریشان ہو جاتے تھے تو مجھے داغا ہوا کہ انہوں نے معلوم ہے آج نے پڑھی ہوئی ہے پر مناسب نہیں پڑھی ہوئی مفتی کے اندر بارہ فیصد کمی رہی ہوئی ہوتی ہے اگر سردوں میں مناسب نہیں پڑی ہوئی خط نہیں فکا کا یہ مقام اور جات کا وہ جذبہ کہ شاملی کے میدان میں انگریزوں کی فوج کے خلاف دست بدف لڑے ہوئے اور پھر قید میں ڈالے ہوئے اور پھانسی کا آڈر ہوا ہوا کچھ دل گردے والے لوگ تھے ہماری طرف نہیں تھے کہ صبح ذکر کر لیا تو کھا لیا پھر جا کر پارک وہ قضا یا پھر آ کر تھوڑا کام کر لیا پھر سو گئے پھر جاگ گئے ناد ہو کے کھڑے ہو گئے پھر کوئی نماز پڑھ گئی پھر کیسے اللہ کے کی بنے اور تو فرق ہوتا الگ ملک ہے یہ بقام کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ جن کی وفات کے مرثیوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وقت کے شاہ وج اللہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ میں پہلے عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ ہوا اپنا نام بھی عبد الرحیم عبد الرحیم رائے پوری کہ میں عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ ہُوا عبدالرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ جو تھے یہ انگریزوں کی فوج میں شہز بابار رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے عبدالرفور رحمۃ اللہ کے خلاف اس جنگ میں ان کو اندازہ ہوا کہ جس سے ہم لڑ رہے ہیں کہ اللہ کا بلی ہے تو ان سے بیت ہو گئے اللہ نے کامل کیا اور ہم سہارنپور میں تاجر صبح سے سہارنپور میں عبدالرحیم سہارنپور رحمتہ اللہ کے لیے گیا کہ ان سے بیت ہوا ان سے مجھے خلافت ملی کہتے ہیں میں خلب مزارات پر حصول فیض کے لیے جاتا تھا تو ایک علاء الدین علی مٹابر کل علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتا تھا تو یہ بہت میں کزیر شریف ہے اس میں بہت بڑی شخصیت ہمارا یہ جہاں تم بیٹھے ہوئے سلسلہ کشت کیا کابریا ہے نہیں ہمارا سلسلہ نے کشت کیا کابریونی کے نام پر تو بڑے فضول برکات کی جگہ ہے ڈاکٹر سیاب صاحب دعا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کا ہمارا سفر کرو کی تو پر میں گیا حضرت علاؤ الدین رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر اور رات کو وہیں ہی رہا ہیں گرمیوں کا موسم تھا سین نم سوئے ہوئے تھے اس میں میں میں نے محسوس کیا کہ بارش شروع ہو گئی ہے بارش شروع ہو گئی ہے میں اٹھ کر برامدے میں چلا گیا دیکھا بارش نہیں پھر آ کر لیٹا تو پھر مجھے بارش محسوس پھر میں اٹھا تو بارش نہیں پھر بارش محسوس میں اٹھا تو میں دیکھا کہ بارش تو نہیں ہو رہی لیکن ایک ایسی فوار ٹھنڈک والی آ رہی ہے جو انوارات ہو سکتے ہیں بارش نہیں ہے کہ وہ بلتا نہیں آدمی بتن تاوت لگتی ہے تو اتنے آواز آئی کہ عبد الرحیم بہت سارے لوگ ان میں کوئی عبد الرحیم ہوگا اس کو کوئی بلاتا ہوگا دیکھا عبد الرحیم پھر آواز آئی عبد الرحیم تو کہتے نوٹا پھر مجھے فرمایا گیا کہ تجھے ہی یہ بلا رہے ہیں جی بلا رہے ہیں اگر تو ہمارے سلسلے کا فیض لینا چاہتا ہے تو اس وقت ہمارے سلسلے کا فیض گنگوہا میں ہے اور مولانا رشید احمد گنگوئی سہیو فیوزی برقرار تقسیم ہو رہے ہیں میں آیا اور جانے کا میں نے ارادہ کیا کہ اتنے میں حج کا ہو گیا موسم راج گڑھ میں چلا گیا آج کے پاس یا ان کے جی پیر تھے عجیب محت اللہ مہاراج مکی رحمۃ اللہ مکہ مکرمہ مقیم تھے ان کے پاس گیا بیٹھا اٹھا انہوں نے بیت نہیں کی البتہ خط مجھے دے دیا مولانا رشید بن گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پھر میں یہاں پر آیا تربیت حاصل کی ان سے پھر قابل ہو گئے اے خلاوت پھر ان سے ملی ہے وہ کہیے مقام پھر کا وہ مقام کے حاج دے بہت مشکل مضمون ہے اگر اس کے بعد با... اس میں لطیفہ ہے حج کے بارے میں حج پر دوسری ایک بہت بڑی کتاب نے ملالی کاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اور ملالی کاری بھی اتنے پائے کہ عالم اور بزرگ ہیں کہ اپنی سبھی کا بال اگن کے بارے یہ مجدد ہونے کا کہتے ہیں اور حاج پر ان کی کتاب ہے پوری حاج کو گئے جب حاج کو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود کتاب لکھی ہے میں کسی سے کیا پوچھوں اور جا کر طواف کرنے لگے تو ایک چھوٹا بچہ تھا مکہ مکانہ سے پکڑا اس کا شیخ آپ نے مولا علی کی تاری کی کتاب لائیے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے مولا علی تاری کی کتاب لے پڑھی ہے تم نے تو کہتے ہو تو میں خود ہی تھا میں نے خود دیکھی ہوئی تھی کتاب تو میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں ان نے کہا آپ الٹا طواف کر رہے ہیں ایسے گھومنا چاہیے اور آپ ایسے گھوم رہے ہیں الٹا بھی رہے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ کتاب میں نے لکھی ہوئی ہے اور بغیر بچہ اس سے میری غلطی پکڑی اور میری اخلاق دی قاری رحمت اللہ کے ایک مسئلہ کے خلاف دی ہے کتاب نے کون سا گروپ کیا ان کا تفرد ہے سے مختلف ہوئے ہیں اپنے دلائل دے کر لیکن بعد انفیوں نے کیا ہے تو انہوں نے ہوا ہے کہ یہ کہا ان درست نہیں ہوا حاج پر تھے تو وہاں پر افغانی تھے ہمارے ساتھ میں. افغانیوں کو ایک عالم مار اور اس نے کہا جمع تھی تو یہ جمع دیتے مریض صاحب کلر آگے مکیم و مکرمی کی شوی دی پندرہ دن شوی دی پورا جمع ہو گئے وہ نیم جما ہو کے میں نہ پوری دن کو جماعت کراتے میں نے کہا میں دو ریکارڈ پڑھاتا ہوں دعوی تو میں نے کہا میں میں نا نہ چار ریکارڈ پڑھاتا ہوں میں کہ وہ کیوں میں نے کہا میں تو مکیم ہو گیا ہوں پندرہ دن کی میرے قیام تھا تو وقت جگہ اکیامت اکیامت سے میں اڑتالیس دن کی مساوت سے کم نکلا ہوا ہوں تو اس نے کہا کہا بلا کاری سے بخوائی سے نام ساتر ہے مکیم نہیں بڑے کاری بلا لکھاری دوائی کے نہ ہوتا ہے مل کو تو پسندیدہ استاد نماز کے پیچھے پڑو گے کیونکہ یہ بڑا باریک مسئلہ تھا اور کم آدمیوں کو آتا تھا تو یہ کہ ہم نے ضرورت مناسب سے سیکھا تھا اور کتنا مشکل کتنے سل ہیں بات کیا کہہ رہے تھے آہ افین چھوڑنے کے لیے آدمی آیا مرید ہوا آدمی مرید ہوا اور اسے کہ حضرت صاحب میں افیون کھاتا ہوں کتنی کھاتے ہو تو گولا ساتھ لے کر گیا ہوا کتنی کھاتا ہوں انہوں نے لے کر اس دو سے اتنا اٹھا کر ایک دوسرے ایک دن دو دفعہ دن تین دفعہ چھٹکی لینا اس کہتے کر کرتے جاؤ چلا گیا دو تین مہینے اس نے کوشش کی اور افیون اس کی چھوٹ گئی آیا بڑا خوش ہوا کاغیر صاحب افیون میں نے چھوڑ ہے اور دو روپے میرا مہینے کا خرچہ تھا تو دو روپے بچتے ہیں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ زمانے میں بکری ہے وہ اوتی ہوگی آٹھ دس روپے کی بکری آتی ہے آج کل کتنی کی ہے سندھی بکری جو ہے جو صرف ڈیڑھ کلو دودھ دیتی ہے لگ بھگ نو ہزار کی ہے موشیوں کا بھرا میرا <سلت> بالی بڑا تلب ہوا میری گائے سے جو گھر پر بالی ہوتا ہے منصوبہ بنایا کہ کیسے اس سے جان چھڑائیں گے سارے کام میں نے کر لیے جان نہیں چھوڑتی ہے تو کہہ رہا ہے کہ رہا ڈاکٹر صاحب ڈاٹول مالے کے کھلے سب مجھے رام ملتا اس کو دادا ہوا کہ چھوٹ نہ دیجیے دوسری تو لائی ہوئی ہوگی مرنے کا مجھے کیا فائدہ بارے میں بکری آٹھ روپئے کی ہوتی ہوگی تو ایک بڑا چار بکری کی قیمت ہو گئی دو ہزار مواد خرچہ کروں نے کہا حضرت صاحب مجھے نفس شیطان کہتے ہیں کہ بڑی بچت ہو گئی ہے کہ جاتی آدمی کتنا مارسا مائی بھروں کی برکت سے کہ نفس خوش ہوتا ہے کہ یہ بچت ہو رہی ہے نفس نیت قرار رہا ہے کہ بچت کی نیت ہے لائی کو چھوڑ کر بچت کی نیت ہے کم ازم کر لیں ملک کو اتنا اس کا ضائع ہو جائے تو اس نے کہا مجھے جب نقص یہ کہا کہ بجت ہو رہی ہے تو میں نے کہا بے بھی تمہیں ٹھیک کروں گا دو روپے میں مدرسے میں چندر دینے کے لیے لایا گا ماشاء اللہ مدد کا قبول کریں گے اس کو چھوڑنے میں تدریج ہے بعض عادت صرف آساب کو پکڑتی ہے بال آدت جو ہے وہ سائیکا کے ساتھ سوا کو بھی پکڑتی ہے اس کا اثر آساب کے علاوہ بدن کے آزا پر بھی آتا ہے اور بدن کے اذا پر آنے کے, کے بعد پھر فتو دینے کا طریقہ کار بدلتا ہے اس لیے ناڈی آدمی فتو دے دے تو اللہ سے آدمی منور بنا دیتا ہے آج میں ہمارے سلسلے والے جو ساتھی ہیں ایک آدمی چار مہینے لگا کر آیا تبلیغ میں بینک کا مینیجر تھا اس کی مانی سے تاشی ہوئی اس کو غم میں بینک کی نوکری کرتا ہوں اس کے بارے میں فتح جا کر پوچھ فتح لینے کے لیے مفتی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مطلب گھرانہ تمہاری کمائی اور جاؤ آدمی آیا چندن نے سوچا سوچ سوچ کے آدمی پاگل ہو گئے سونے کی وجہ سے پاگل ہو گئے اب وہ کہے کہاں سیدھوئی داجی مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے کتے کی بدبو آتی آپ بیٹھے چلتے ہیں بیٹھے بڑے پریشان ہوئے میں نے کہا خیر یہ تو اس کی بات دور ہو جائے گی آپ اس کو لے آئے خیر یہ بات اس سے ظاہل ہو جائے گی پورا کیسے پھٹ لے کے بتایا اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھ ہیں پہلے ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ دوسرے کمرے میں بیٹھے اس کو میرے پاس بٹھائیں میں اس کو دم کروں گا پھر جب آپ آئے تو ہم اسے سوال کریں گے کتے کی بو کی طرف چلی گئی تو میں کہوں گا کتے کی بو تو ایسے ہی تھی لیکن اللہ کا فضل ہوا ہم نے دم کیا اللہ کا کلام پڑھا گیا اور ظاہر ہوگی تو آگے اس کے ساتھ ہم نے ہی ٹوٹکا کیا بٹھایا اس کو بچے چلے گئے دم اس کو میں نے کیا بچیاں آج تھی بھول سے جو کچھ کو بو کے سے چلی گئی تو میں نے کہا بس آپ وہ بوجھ سے آ رہی تھی جب ہم نے اللہ کا کلام پڑھا دم کیا اللہ نے ختم کر دی تو گیا اور سر اس کو افاقہ ہو گیا تو بہن نے اسے کہا کہ آپ کا مفتی مفتی تھا آر نہیں تھا جی اگر وہ آر ہوتا فتو کے ساتھ جو مارفت کے رخ کی بات تھی وہ اس کو سامنے آتی میرا فتو دینے میں اس کو آتا تھا اب اس فتح سے اگلے آخر آدمی کو کتنے ہارج میں اور مصیبت میں پڑ جائے گا اس کو اس پر نہیں تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر احسان صاحب جاوید صاحب کے دوست ہیں انہوں نے سیدھ وغیرہ پڑھی تو سود کے بارے بڑے فکر مند ہوئے ان نے کلاس میں سود کے بارے میں باتیں کر لی ایک لڑکی آئی اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے ہم ساری لڑکیاں ہیں گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور ہم نے پیسے فکس حفاظت رکھ دی ہے بینک میں اور آپ کو کہتے ہیں سود ہے تو سود کھا رہے ہیں اتنی پریشان ہو لڑکی نے کو کہا کہ تمہیں میرا گاہک اس کے پاس لے کے جاتا ہوں اس سے بات پوچھو وہ میرے پاس آئی بات پوچھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو مسئلہ بتائیں تو عمل کر سکتے ہی نہیں ہیں عمل کے حالات نہیں اور اگر آپ کو کہ آپ سود کھا رہے ہیں تو اس سے پاگل ہو جائے گا نہیں صاحب اور آپ فکر نہ کریں وہ تو انشاءاللہ قانون بن رہا ہے پاکستان میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ شاء نیا قانون آ جائے گا اور سود نظام ختم ہو جائے گا اور سب چیز ٹھیک ہو جائے گی آپ فکر نہ کریں اس وقت تک خیر ہے آپ جیسا بھی ہے سچلتا رہے پھر ٹھیک ہو جائے گا آپ تو کرنا کر جائیں آپ چلے گی اب وہ ڈاکٹر احسان صاحب حیران ہے یہ کیسے مسئلے بتاتے ہیں لوگوں کو نہ بتاتے تھے اور مزار سے کہا بھی تھا کہ مجھ سے نہیں گے اس کے بارے میں جو کرتا میں اور میں نے آپ کو بتایا تو میں بتا دوں گا اور نہ مجھ سے پوچھے کہ نہیں کہ آ وقت بچے کو ختم کیا خزرام نے یعنی تو اگر السلام کو اللہ تبار تعالیٰ نے بتایا ہوتا کہ آپ دم میں نے بادنا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے اس سے تجھ جا کر ملے گا اگر یہ بتایا نہ ہوتا اور خدا نہ سے ایک تھپڑ لگتا تو آرام بڑے مشکل ہو جاتے <laughs> <laughs> <laughs> السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے اور علیہ السلام نے ہمارا ایک تھپڑ ان کی ایک آم ضیا ہو ساری زمین و آسمان پر اسرائیل فرشتہ علیہ السلام حاوی ہے اور میکائل جو فرشتہ ہے میکائل اسلام کا یہ حال ہے کہ ساتوں سمندر کا پانی اٹھا کر اسے سر پر ڈالیں تو اس کیڑیوں تک نہیں آئے گا اتنی ہے لیکن روحانی جو اللہ نے مقام دیا ہے انسان کو اور پھر رمبیال ہے مسلاد اسلام کو تو ان کی قوت ملائکہ پر آدھی ہوتی ہے. روحانی ترکوت اور صاحب شریف گری تو نفاذ شریعت ہوتا صاحب شریف گریت نفاذ شریعت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ صاحب شریعت, شریعت, شریعت بادشاہ گزرے ایک علاقے سے گزر رہا تھا لوگوں نے کہا کہ بڑا یہاں مزدور بزرگ ہے تو دیکھا مجزوب بزرگ دیکھا مزدور بزرگ ننگ نیٹے ہوئے نہیں ہے چادر پھینکی اس طرح کی یہ پردہ کرونا تو سہ کی چادر تھی اسے چادر سے کھولی تو اس رگزیب آمگیر کے تین بھائیوں کے کٹے ہوئے سر تھے یہ دانیال دارا مراد وہ تین بھائی تھے جو کہ پور کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارے گئے تھے اکردار کی جنگ میں مارے گئے تھے تو اس بزرگ نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ تو وہ ہے جسے تین بھائیوں کو قتل کیا ہوا ہے توہار نکالی جن نے کہا چوتھا سر تیرا بیچ میں ڈالو بیٹھا ہوا ہے فوراً پتہ چل گیا کیا آدمی گروہ کبھی ہے پہنچا کر لیے شریعت ہے بزرگ اور خزری بزرگ جو ہے اپنا کام کریں جو کچھ نہ کہ بتایا انہوں نے راز میں کہا دیکھیں میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میں جو کروں گا پوچھیں کہ نہیں انہوں نے کہا غلطی ہو گئی جی انہوں نے کہا بس اب آپ ہاض آ فراغ بہ نی ہو بہ اب محمد جائیں بات جانے سے پہلے میں آپ کو مسائل بتا دوں جو ہیں نہ کشتی میں اس کی توڑی یہ بادشاہ نہیں کشتی ہاں غصب بے بےگار ہے پکڑ رہا تھا تو یہ غریب لوگ تھے روزی کا دارا سے کشتی پر تھا تو ٹوٹی ہونے کی وجہ سے بادشاہ کو پکڑے گا نہیں کہا اچھا کام ہوا یہ تھا. تو نے کہا آپ نے جو ہے تو دوسرا واقعہ بچے کا قتل تھا پہلا کشتی تھا, دوسرا کا دوسرا بچے کا بجٹ کو آپ نے کیوں قدر کیا انہوں نے کہا اس بجٹ میں بڑا ہو کر بہت فساد پھیلانا تھا تو اس میں نے اس کو قتل کیا اس کی جگہ پر اللہ تبار تعالیٰ اس کے والدین کو اور اولاد دے گا تو کہتے ہیں اللہ تبار تعالیٰ ایک لڑکی دی ہے جس کی, کی نسل سے پتنی کتنے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اور دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام کو نے کہا کہ آؤ اس دیوار کو ٹھیک کریں دیوار کو نے ٹھیک کیا ایسی بستی تھی انہوں نے نین ان کو کھانا دیا رات کو اور نائن کی مہمانی کی بھوکے رہے رات کو رات کو بھوکے رہے سبق انہوں نے کہ ان کی دیوار ٹھیک کرتے ہیں میں چاہا اللہ کے بندے کھانا تک انہوں نے ہمیں دیا نہیں اور تو دیوار ٹھیک کرتا ہے کہ دیوار ٹھیک بھی کرتا ہے تو ان سے پیسے لے لے کچھ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ اب جو کہیں گے اس نے آپ پوچھیں گے نہیں کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے دیوار مف کی ٹھیک کی دراصل یہ دیوار جو تھی یہاں کہنا کہ دو یتیم لڑکے ہیں اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے فرحد ارب کا فاراد ارب کا اور فاراد ارب کا صاحب کا ارادہ ہوا کہ اب یہ بالک ہو کر بڑے ہو جائیں بالک ہو جائیں اور جا اپنا خزانہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کی وجہ سے ہوا چونکہ کان ابو ہمارا صالحہ ان کا باپ نیک تھا ان کے خاندان میں تیسری چوتھی پوچھ میں اللہ کا ولی گزرا تھا اس کی برکتیں ان کے ساتھ تھیں اور برکتیں ان کے خاندان میں چل رہی تھیں زیادہ اور ان کے والد صاحب نے سونے کی اینٹ تھی اس میں دو چیزیں ان کے لیے کی تھی ایک تو یہ کیا تھا کہ یہ جب بالک ہو جائیں بڑے ہو جائیں تو ان کے لیے روزی کا ذریعہ ہو جائے یہ سونا نکالیں گے تو روزی کا ذریعہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ, یہ جو یہ سونے کی تختی جو تھی اس پر نو نصیحتیں تھیں نو تھی ڈاکٹر صاحب تھی سات نصیحتیں تھیں تو دو باپ نے چھوڑے میں تھے سات نصیتیں جو اس پر لکھی ہوئی تھی اور سونا جو اس کی مالیت تھی تاکہ نصیتوں پر عمل کریں گے تو ان کی آخت بنے گی اور سونے کی تختی کو جو یہ بیچیں گے تو ان کے لیے روزی گزریاں بن جائیں گی سبحان اللہ ڈاکٹر احصاد صاحب سے میں نے کہا کہ بس تو کیا بات وزد کیا تھا یہ عادت بدری چھوڑا نا وہ فتح سے بات آ گئی نا یہ کرنی تھی کہ عمار کو کرنے میں پہلے آدمی تنگ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے بلکہ جنوں کا ہم دم کرتے ہیں نا لوگوں کو کہتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو تقریب زیادہ ہو جاتی ہے وہ آتے کہتے ڈاکٹر صاحب تقریب زیادہ چلو تو اسے میں کہتا ہوں کہ جنگ فروش دوں گا جنگ کو دشمن میں مقابلہ کی جنگ شروع میں مقابلہ میں کہیں خدا جی غالب کی گیت لیکن صبر کو والے کے واروں کا غالب کی گیت تو غالب آ رہے ہو اس غور فوٹ جائے گا لیکن اس کو دو دن چار دن ہفتہ دس دن مہینہ لگتا ہے اب اس کا مقابلہ مقابلے پر ہے تو ایسے ہی جب آدمی یہاں کرتا ہے نفس مقابلہ کرتا ہے شیطان مقابلہ کرتا ہے اس مقابلہ ہے اس اسکہ مقابلہ کرتے کرتے اپنے بک جبر کر کے اپنے کو تغیر دیتے ہوئے اپنے کو گھسیٹتے ہیں کھینچتے ہوئے کھانا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ آسانی ہو جاتی اس نے ہمارے مالک ایک برف کی نوکری لگی وہ گیا صبح نو سے چھ بجے تک اس نے جو کام کیا نا اب گھر پر تو کتاب پڑھی پڑھی ساڑھے بارہ بجے کھانا کھایا ایک بجے نماز پڑھی آ کر لمبی ٹانگے لمبی کر کے سو گئے نہیں تو کام کرنے میں تو آدمی کو جان لگانی پڑتی ایسا تو مزدوری لوگ نہیں دیتے. اور دیتے ڈاکٹر صاحب میں کام نہیں کر سکتا مکوڑے پڑتا تو اس نے بانا بنایا کہ یہ فلانا کام ہے اس میں یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے پہلے تو اس نے کہا کہ ماں دوائی پتلون اوسائی بات ہے تو اس کا خیال رکھے کہ بس بالکل اس نوکری کو چھوڑا تو میں کہیں پروانش کر پر دیں وہ کھا ہو گیا پھر کھاتے جلد چھوٹ جائے گی دوسرے دن پھر آیا تو کھاتا نہیں چھوڑے وہ نہ لے کم پھر جو آیا تو اس کے بعد پھر تیسرا دن ہوا تو اس نے کہا آج کم تو میں نے کہا برف یہ اسٹیمینا بنتا ہے آج کا آج آسان ہو جاتا ہے کام کر سکتا ہے آدمی ایسی مشکل نہیں ہوتی ہے ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے تو اس کو والدین لے کر آئے کہان پہ میں دیکھا بالا تو بھی لڑکی دی دونوں کو کہا میں نے کہنا پہ پریانی سکڑی دی تو کہا بچیا ماں کے با تار ناچتی مور پکوڑے نا کو دی, نا. دی مور پلار کا, ایر کا اسو. اسو. اسو مور دل دا مزے جیسے دریا میں یہاں تکلیفیں برداشت کرتی تھی اب کیوں وہاں ہو جائے گی اب کیوں یہ کچھ کرے گی بس ذرا تمہارے کوئی دم نہیں کرتے تم ٹھیک چاہتے چلی گئی طرح یہ ہے کہ آدمی اعمال میں ذرا کوشش کرے کھپے نا کوشش کرے ہمت کرے ذرا پابندی کرے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی اس کو آخر امال قادی بنا دیتا ہے اور اللہ تعالی اخلاق حصی فرما دے تو اللہ تبارک عادت کو عبادت بنا دیتا ہے اور عبادت ہاتھ آ جائے تو اکثر یہ حالات میں عبادت میں تو وہ لطف ہے کہ جو سات ملکوں کی بادشاہ بنی ہے ابراہیم نظم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فقیری کے دوران کہ میں فقیری کے دوران میں ایک دن گیا تو کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی سایہ نہیں تھا بہت گرمی تھی ایک مسجد میں نے دیکھی تو میرا خیال ہوا کہ گرمی اس میں گزار لوں گا پھر میں نکل جاؤں گا کہتے نجی ادر گیا کپڑے اتنے پھٹے پرانے تھے بدن ایسا میں جب بیلا کچلا تھا بال ایسے بکھرے ہوئے تھے کہ مچھر کے خادم کو خیال ہوئے کہ مچھر کو خراب کرے گا اسے نکلنے کا کہا کہ میں نے بہارودگی کی بہت گرمی ہے مجھے بیٹھنے دور سے نہیں بیٹھنے دیا کہ جب میں نہیں نکلا تو گھسیٹ کر مجھے سیڑھیوں تک لایا اور سیڑھیوں پر پیچھے سے لات مار کے اس نے مجھے گرایا کہ میرا سر سیڑھیوں کے ساتھ ٹکراتا گیا اور میں نیچے لوڑکتا گیا لیکن ٹکرانے میں جو علوم و معرفت کھلے اور جو نظارے ہوئے پھر ایک, کیا ایک بلک کیا کے ساتھ بلک سکتا تھا اتنا لطف ہوتا کہ میں مجاہدات اور آسان کے علاقے کے مکمل کر کے جب مکہ مکرمہ روانہ ہوا میرے, میرے پونچے سے پہلے شہرت وہاں پر ہو گئی کہ ابراہیم میں جما رہا ہے علماء علماء علماء مکہ مکرمہ مشاہر کے مکہ مکرمہ استقبال کے لیے نکلے کہ مجھے پتہ چلا کہ مجھے خیال ہوا کہ اس سے میرا نفس خوش ہوگا اور وہ اعزاز محسوس کرے گا اور میں نے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے کا جو کام کیا تھا اس میں فرق آ جائے گا کہ تو میں قابلے سے نکل کر آگے چلا قابلہ پیچھے رہ گیا میں آگے گیا لمائے مکہ سر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کابلے کے پاس سے آ رہے ہیں میں نے کہا جی میں قابل کے پاس سے آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ اس میں براہم اعظم بھی آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے کہ سنا تو ہم نے بھی ہے نا جب وہ آ رہے ہیں تو آتے ہوں گے کون ہے براہمر انہوں نے کہا کہ کون زندگی برائی میرے دام نے پکڑا اور پٹائی کی ملیا خاند ہے شان ہوئی ان نے پٹائی کی اور پٹائی کرنے کے بعد نے کہا کہ زندگی وہ نہیں ہے زندگی تم ہو تو نے کہا میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں ہوں بس پیٹ پٹا کر آ گئے پھر میں دوسرے کو پتا چلا جن کی انہوں نے پٹائی کی تھی وہی رضای میرے دم سے, سے کہا دفت سے کہا کہ تو خوش ہوا استقبال کے عزاز کا لطف اٹھانے کے لیے تو ابھر رہا تھا اب استقبال ہو گیا اعزاز ہو گیا Na ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, illallah. La ilaha illallah.